أهي من الشيطاني الذي بسم الله الرحمن الرحيم لا تعبدون أحدا الله يا تُمَتِّنْ يَا نَمُوتُوا وَدَاعَ وَمَا يَخْلُقُنَا إِلَّا صَحْرُ وَمَالَهُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ہر قسم دی و تنا تاریخ تنجید اس مالک الملک رب العزت یا شریف نائق ہے جس نے اپنی مہربانی سان ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جلدے سے چل دیا ہونا انسان دنیاوی زندگی اندر بھی بڑے اطمینان اپنا وقت گزار سکتے ہے اور اخر بھی زندگی اندر بھی کامیاب ہوتے ہے وہ دین جڑا اللہ نے واسطے پسند فرمایا ہے اور اپنے انبیاء کرام رام علیہ السلام کے ذریعے سڈے تک پہنچایا ہے وہ بڑا ہی متوازن دین ہے अपराध और तपरीत तो बिल्कुल साख है किते किनारे और इंतहा जड़िया ने उन्होंने बिल्कुल सामू बचा जिंदगी अंदर एक पटाल पैदा करता है क्योंकि वह दीन दीन के दृष्ट کوئی حکم بھی ایسا نہیں کہ جا فطرت تو باہر ہوا اور پہنچ لا لکھا یہ اعلان اللہ نے پرانے نکیزوں نے فرما دے شخص بھی طاقت اور قدرت کو زیادہ تکلیف اندر نہیں تھا جنہیں بوجھ کوئی برداشت کر تک ہے انہیں ہی بوجھ سو دیتے لہذا یہ کہنا خطرے تو خالی نہیں اس سے چلنا بڑا مشکل ہے اللہ نے دین آسان اور سہل سے سوکھا بنا دیا یہ چلنا بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ یہ چلنا مشکل ہے یا کہ ایک جہالت کی وجہ ہے لا علمی کا یہ نتیجہ ہے یا پھر انسان اللہ پہ بھیجے ہوئے دین میں قبول نہیں کرنا چاہتا کہ یہ بہانا بڑا ورنہ دین مشکل نہیں یہ اللہ نے کیوں کی کہ ساری نسلیں انسانی واسطے بھیجے یہ ہر غریب ہر امیر ہر سیاح ہر سفید ہر حاق ہر محکوم دا خیال رکھا گیا کسی طبقے اور کسی جماعت سے گروہ بھی محروم نہیں گیا کل قیامت کے دن کوئی شخص ایک کہہ نہیں سکے گا کہ اے اللہ میرے پاس سے انی ہی نہیں تھی نہیں پیسے ہی نہیں ایک کوئی حدیث اندر محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری محرومی کا تدارت فرما ہے فرمایا نیت المؤمن خیر من ہی میری نیت یہ عمل نالو بھی بہتر جدو توفیق ملے ادو عمل کر لگے لے تک توفیق نہیں کسے بات بھی کسے عمل بھی عمل کیمل کی ادو تک کوئی نیت ہی کر لے اور یہ اللہ کا کرم ہے بڑا کہ جس وقت تو کوئی شخص کسی نیکی کی نیت کر لینا ہے وہ شخص کے کہ خلوط اللہ دی رضا مقصود ہو گئے جس وقت تو نیت کر لینا ہے اور سواب ادو او سے ہی ملنا شروع وہ نیکی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی کر سکے آئے یا نہیں نیت سے ہی اجر اور سواب مل جائے گا مثال کے طور سے ایک شخص ایسا ہے نے حج کی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ توفیق دے گا میں ضرور حج کرباد نیکی کی نیت نال حج مبرور حج مبرور وہ ہے کہ جی اندر صرف اور صرف یہ نیت ہوگی کہ میں اللہ کو یہ نیکی اللہ کی رضا واستے کرنی ہے کسی دکھلاوے واسطے نہیں ریاکاری واسطے نہیں نمود و نمائش واسطے نہیں صرف اللہ کی رضا واسطے اللہ کو اجر حاصل کراستے اپنے گنا کولو معافی لین واسطے یہ نیکی کرنی نبیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے حج ان مبرور ان جزا ان کا ایسا حج جن کی نیت صرف اور صرف نیکی تے مبنی ہے اللہ کی رضا مقصود ہے اللہ نے وہ بدلا اور وہ ازر سوائے جنت تو ہو کچھ رکھے ہی ایک مسلمان ہے ان نیت کیتی ہوئی ہے. جنگو کی ساری زندگی توفیق نہیں ملی حج بھی نہیں جا سکیا آپ کے دن ان لوگوں کی سکھا ہوا جنہوں نے حج کرایا ہے حج کیتا ہے جنہوں نے کیونکہ یہ نیت کے سی نا کہ میں جانا ہوں جب اللہ توفیق دے گا میں ضرور گا توفیق دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے خدا فیصلہ ہے کوئی انسان اے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا نیت المؤمن خیر من ہی فرمایا مومن کی نیت یہ امن لالوں کی دیکھتا لیکن بعض ایسا نیکیاں نے کہ جہاں کی توفیق حاصل ہے تو انسان پھر نہیں کرتا مثال نماز ہے نماز دی اللہ نے توفیق ہر شخص نتی پڑھن اور نہ پڑھن بارے اندر انسان نو اپنی مرضی کا مختار بنا دیتا ہے من شاء افل ومن شاء افل یق دل دل جائے تو اس توفیق دیتی ہوئی نو استعمال کر کے ساڈا بندہ بن جائے جہ دل چاپ ہے او سارے تو دور ہو جائے توفیق دے نہیں دی ایسے اعمال نیکیاں ایسا جنہیں توفیق نہیں ملی ہوئی او پہ نیت بھی کافی ہے جب اللہ توفیق دے وہ دے مطابق عمل ہو جائے بہرحال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے عرب اربندر بلکہ ساری دنیا تھی کہنا چاہیے دو قسم دے گروہ موجود عام طور پہ لوگانیاں سے لوگوں بنیا ہوئی سن دو ذہن سن دو نظریات سن. ایک سکہ ایسا سی ذکر اللہ نے پرانے مجید دی سورہ جاسیا بھی اس آیت اندر فرمایا ہے جی میں تلاوت کی وپالو ما اللہ دنیا, نموت وما اللہ دا ذہن کہ دنیا دی زندگی ایک ایسا سلسلہ ہے نمو تو کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی فوت ہو رہا ہے وقت دے گزرن دلسلہ دے نال نال جاری ہے کوئی ایسی طاقت کوئی ایسی قوت کوئی ایسا مالک نہیں اس کائنات کا لگتا ہے یہ زمانہ اور وقت ہے یہ دے گزرن دے نال, نال پیدائش کا اور موت کا سلسلہ جاری ہے یہ تو بعد اور کچھ نہیں بس اے زندگی ہے اے سارا کچھ ہے اے یہ ختم ہو جائے گا جڑا مر جا ہے وہ مر جا ہے وہ حساب کتاب نہیں او دا کوئی نام و نشان نہیں بعد اونے دوبارہ اٹھنا نہیں زندہ نہیں ہونا کسے دے سامنے پیش نہیں ہونا یہ ایک بہت بڑے گروہ کا نظریہ دوسرے الفاظ اندر یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنایا ہوا سی کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو بس ایک دوسرا گروہ ایک دوسرے نظریے کے حامل لوگ بھی موجود سن جے یہ سمجھتے سن کہ نہیں یہ ای زندگی ایک باقاعدہ زندگی ہے یہ اندر جو کچھ کوئی انسان کرتا ہے وہ حساب کتاب ہونا ہے کہ سانوں اس دنیا دے ہر لطف اور مزے تو بالکل الگ تھلگ ہو کے انہوں اپنی لو اللہ لگا لینی چاہیے تاکہ ابھی آخرت اندر کامیاب ہو جائیے دنیا دی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جی استعمال دے قابل ہو گئے جہد جی سا کوئی تعلق ہو یعنی اپنے آپ کو تارے کو دنیا بنایا ہوا کہ اللہ تعالی نے پرانے مجید اندر بھی نقی جی کی تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فی اسلام اندر دنیا چھ دین کا کوئی تو موجود نہیں سب کچھ چھٹ چھٹا کے پاس ہو کے بیٹھ جاؤ کوئی تعلق نہیں اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ و تشریف آبری نہ اللہ نے یہ افراد اور تفریح اس زندگی دیا دونوں حدہ اور دونوں سرے ایک لوگ بالکل ایسے اندر پہنچ کے ایک سرے سے بیٹھے ہوئے نہیں کہ یہ تو بعد کچھ نہیں بکے زندگی ہے کھاؤ پیو اور بچا دوسرے لوگ دوسرے کنارے سے تہچ گئے کہ اے اب کی کوئی نہیں ان چڑ دوں یہ دونوں کنارے ہیں ایک نے سمجھا کہ ہے ہی سب کچھ ہے دوسرے نے کیا کہ یہ ہے ہی کچھ نہیں اے کوئی واسطہ ہی نہیں سا کوئی رشتہ ہی نہیں دونوں بات ہیں محمد اللہ صلی اللہ جہ نظریہ نہ اپنا قائم کیتی بیٹے نے کہ بس یہ دنیا دی زندگی ہے کھاؤ پیو ہے کرو بچا کے اور ہی بن جانا جنہوں نے اس دنیا بالکل ہی کر د قُل من حرم اللہ اللہ دنیا کرہ ذرا پوچھو نہیں سی جی اے سمجھ بیٹھے نے کہ دنیا نل سا کوئی تعلق نہیں کوئی رشتہ نہیں کوئی وابتا نہیں یہ بخ برداشت کر رہے ہیں پیاس برداشت کر رہے ہیں اور دنیا اندر اپنے بندیا واسطے بڑی بڑی خوبصورت بڑیاں عمدہ چیز پیدا کی زیبو دیاں تو تو جی چیز اللہ نے تو کیتی ہے وہ تصویر اپنے نقصان کر لو یہ اللہ نے پیغمبت کی بات دوبارہ نہیں عام آدمی کی چ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل اندر ایک خیال پیدا کیا ہے کہ میں یہ چیز اج تو بعد استعمال نہیں کرا سورج تحریم اندر وہ سارا واقعہ موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی اثر تو بعد عموماً آپ ہر گھر اپنے اندر تشریف لے جانے امات پاس ازواج مظاہرات پاس دو منٹ چار منٹ جناک وقت تک ملتا ہر گھر اندر چکر لگا دے تشریف لے جانے ضرورت کوئی دے پوچھ دے کوئی کم کاج کرنے والا ہوں کر دے کوئی صلاح و مشورہ ہوں او دے اور اے ہی عدل اور انصاف اللہ نے مسلمان وارے چار تک بیق وقت شادیاں جائز رکھے ہیں قرآن امدایا اپنے کپ تلاش کر کے مناسب رشتے تلاش کر کے مسلمان رشتے تلاش کر کے فن کے ہوں ماں کا بالکل تم اپنے دین اندر اپنے ایمان اندر اور رشتے تلاش کر کے دو دو شادیاں کرو تین تین کرو چار چار کرو ان تم اللہ کا جلو لیکن یاد رکھو شرط یہ ہے کہ ادن اور انصاف اگر عدل اور انصاف نہ کر سکنا تو انو اپنے آپ پہ یہ ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں انصاف نہیں کر سکا گا ادل کے ٹکاوے پورے نہیں کر سکا گا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس پابندی کو بھی مستثنا کرار دیا مجید مشین امت واسطے چار تک بجک بخت شادی پیغمبر صلی اللہ, علیہ وسلم وہ اللہ نے اس حکم کو مستث کر دیا الفاظ قرآن اندر موجود نے کہ اے رعایت اثر صرف آپ مو مومنا تو یہ اللہ کی مرضی ہے وہ کاجر مطلق ہے جو حکم چاہے تھے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں شادیاں بھی وہ ایک غرض اور ایک خاص مقصد سی اگر دیکھیے غور کریے دشمنا اسلام نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے رٹیق حملے کیتے نو زب اللہ من نظارے اگر دیکھا جائے کہ ساری شادیاں اندر صرف دو ایسی ازوا کے ہیں جنہیں بھی پہلے شادی نہیں کی ہوئی ورنہ باقی ساری ساریاں ماوا یا بیوانے یا ہیں دو ازوا کے مطالعات کب ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسری حضرت ماریا کپتیا رضی اللہ حال یہاں تو سوا باقی ساریا, ساریا ماواں کیونکہ پیغمبر دیا بیویاں مومی ماوہ ہیں جیڑا شخص ان اپنی ماں نہیں سمجھتا وہ اللہ سمجھے وہ سڈیا ماواں نے وہ سارے دیا ساریاں یا متعلقہ نے یا بیوا نے ہتھا کہ پہلی شادی جڑی این عالم شباب اندر کی آپ شادیاں کا مقصد تھی کہ مختلف قبائل دیاں بیوا متعلقہ اور جہاں اندر کوئی پرسان حال نہیں انتہ شادی کی تھی جائے معاشرے ایسی چیز نہیں جی عزت کا سبب بنے بلکہ پرہیزاری اور, آئے دا طبق اور پھر مختلف قبائل اندر تبدیل واسطے پہنچتا اور بڑا ذریعہ سابت ہوئی سارا ما حضور تشریف لے جانے میں انہیں قبیلے اندر سڈیا ماو کے ذریعے انہاں تک اسلام کی روشنی پھیل دی اور پہنچتی آپ اثر کی نماز تو بعد سارے اپنے اندر تشریف لے جان دے کوئی کھان دی چیز میسر ہوں کہ آپ دی خدمت اندر پیش کیتی جان دی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ایک روز محترمہ ہیں انہوں نے بطور خاص شہد منگوا کے رکھا ہوں گا تھی. جس ویلے تشریف لے شربت کیونکہ انہوں نے معلوم سی کہ بڑا پسند ہے تعریف بڑی کی, کی. اے فرما کے بات پہ شفا ہے ہر بیماری کی دعا ہے یہ ہوں عجیب بات ہے کہ امہات المؤمنین ہیں نین ہے مومن امام ہے اردو متحرات ہیں لیکن فطرت اپنی جگہ موجود ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہ شربت بنا دیا پلا پلادیا دو چار منٹ لگ جائیں دو تین ماوا نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ حضرت زینب ہاں حضور زیادہ دیر تشریف فرما اور تھوڑی دیر تشریف رکھتے ہیں آپس مشورہ کیتا کہ جس ویلے تیرے گھر آؤ تمہیں یہ گل کہ میرے پاس آؤ گے تو میں بھی یہ کہ اج آپ نے کی چیز کھدی ہے کچھ عجیب قسم دی سمیل آ رہی ہے کچھ خبر جی آ رہی ہے رسول اے اکرم صلی اللہ علیہ سوائے شہدت کوئی چیز ہے دی پیتی نہیں اور آپ بڑی احتیاط فرمانے سن ساری زندگی کدی پیاس نہیں کھادا اچھا مولی نہیں کیونکہ آپ مخلوق اکثر آدھی رنگ تھی خصوصا حضرت جبریل علیہ السلام، کہ جیڑی مخلوق بڑی حساس ہے اللہ نے جنہوں ایسا وجود ایسی شخصیت ادا کی زرا جی بدبو جہی سخت تکلیفرام ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر نہل پسی ہوئی ہوا بڑے ہوئے ہو جی سارے کندھے سے ہر وقت دو فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے وہ فرشتے ان کہ دیں تو تک بڑی تکلیف دیتی ہوا وجہ جس آدمی کے منہ تو کسی ہوسی چیز کی بدبو آ رہی ہو کوئی ایسی چیز کھانا ہوئے پیندا ہوتے مال کرتا ہودو آ ہوتے وہ بس دعا دیندے یا جنہوں نے ناخنا کی بہر نہ تکلیف پہنچ گئی آپ نے جس ویلے یہ باتیں سنیا کہ دل اندر ایک فیصلہ فرما لیا ہو سکتا ہے شہد اندر کوئی ایسی چیز موجود ہوگی جی محسوس میں اللہ نے قرآن اتار کیا فرمایا یا جی چیز اللہ نے حلال کی ہوئی ہے تو انو اے حق تھی نہیں کہ اللہ بھی حلال کیتی ہوئی چیز آرام کر سکے جی جائے کہ کوئی شخص یہ دارہ کرے کہ میں نفس کشی کر رہا اپنے نفس نو مار رہا یہ خاصات نچل رہا دینا پیر دینا آرام کرن دینا, کرن دینا, کرن دینا تاکہ اے اللہ کا بندہ کس طرح کوئی بن سک بند ہر ری اللہ چلے نہ رسکو کہ اللہ نے دےوسی جہاں چیزاں اپنے بندیا دنیا اندر بنائی ہے کھان حلال پاک صاف چیزاں جہاں پیدا کروائیے یہاں تو کنے بنا کر دیتا ہے کنے روک دیتا دوں دی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں لوگوں کا نظریہ بھی غلط سی جہے اے سمجھتے سن کہ دنیا بالکل چڑھ کے ترکی دنیا کر کے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے کہ جے جی دنیا اندر ابھی اسی طرح کھانے پیندے نہیں رہیے تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا اے بات بالکل غلط ثابت ہوئی دونوں نظریے غلط ایک وہ کہ کھاؤ کیو ایش کرو مر جاؤ اے زندگی صرف آن اور جان کا نام ہے کوئی یہ حاکم نہیں کوئی یہ قابض نہیں کسی ایک قبضے اور اختیار اندر نہیں بمارے کو لاہ وقت گزرتا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی مر رہا ہے سوا کوئی حقیقت نہیں یہ بھی غلط کہ اس دنیا کے نال تعلق اپنا توڑ کے کسے جنگل اندر ادر کسی راندر کسی قبرستان اندر جا کے بیٹھ جانا کہ میں دنیا نال تعلق ہی کوئی نہیں رکھنا یہ بھی غلط یہ نظران یہ دین جڑا اللہ نے سامنے د یہ کتاب کی راہ ہے جی اللہ نے ساتھ سکھائی اور پیغمبر کے ذریعے سارے تک پہنچائی علیہ ارے ہی مسلح وہ راہ کے چلا واسطے دو چیزاں دنیا اندر اللہ نے بھیجی انسان یا کسی چیز کی ترغیب دے کے شوق دلا کے کہ کسی طرف راغب کیا جا سکتا ہے کوئی چیز منوائی جا سکتی ہے یا پھر قانون کا ڈر اور خوف ہوئے سے پھر دو ہی, ہی ایسا چیزیں جنہوں نے استعمال اندر لے آ کے کسے کسے کم پر لگایا جا سکتا ہے یا کسی چیز کو ہٹایا جا سکتا ہے کہ یا پھر شوق اور ترغیب دیتی جائے تو یا پھر قانون کا ڈر اور خوف اتنا مسلط ہو جائے کہ آدمی کسی چیز کو قبول کراستے یا کسی چیز واسطے تیار ہو جائے ہوں. یہ دو ہی محرک اللہ ہوا نے مسلم بھیج کے رغبت اور ترغیب دوق دار ہے ساری روحانیت حرکت اندر لیا کہ آؤ اگر تھی اس طرح کرو گے تو اے انعام ملے گا اس طرح کرو گے تو اے اضر ملے گا اے کم کرو گے تو اواب ملے گا رغبت دلائیے شوق دلائی جی ایسا نہیں کرو گے تو پھر اپنے قانون کا ڈر اور خوف دلایا ہے کہ یاد رکھو اگر تھی اپنی دنیا کی زندگی بے احتجاری گزار لی دنیا کی زندگی اندر تھی میرے قانون نامال کرتے رہے صرف ایک وقت ایسا آن والا ہے سزا ملے جی میرا ہے قانون ہے یہ دونوں محرک انبیاء کرام السلام والے تک پہنچا روحانی زندگی نو نک ایسا قائم ہو جاتا ہے ایک ادھی سنگرام ہے حدیث اپنے بندے کی اک بن جانا میں اپنے بندے کا حق بن جانا میں اپنے بندے کا پیر بن جانا یہ مطلب کی کہ میرے بندے ایسے ہیں جہاں کا کن میری اجازت تو بغیر کچھ سنتا ہی نہیں میں اجازت دینا کہ وہ کن کچھ سنتا کرنا کچھ سنتا ہی میرے بندے ایسے ہیں کہ جہاں کی اکھ میری اجازت تو بغیر کوئی چیز دیکھ دی نہیں میں انہیں اکھ بن جانا یعنی میری اجازت تو بغیر وہ اک دیکھتی دی میںکت بن جانا میری اجازت تو بغیر کو ہاتھ کو چیز پکڑتا اور کو ہاتھ پٹتا ہی میں اپنے بندے کے پیر بن جانا میری اجازت تو بغیر وہ چل رہا نہیں میں اپنے بندے کا دل بن جانا میری اجازت تو بغیر وہ دل سوچ رہا ایسے بندے پھر کوئی ڈر اور خوف باقی رہنا چاہیے جا رب نے رہے گا کالج جائے جدا واشن اس طرح کا بن جائے جی روحانیت اس طرح بےدار ہو جائے اس روحانیت کو بیدار کرنے واسطے ہی اللہ نے عبادت کا نظام سامان یاد ربت شوق اور ترکیبی لا کن آ رہی کوئی دار اور خوف نہیں محسوس ہوتا نہ اس دنیا کی زندگی اندر نہ نہ اس دنیا کی زندگی نو نڑ کے ہوا وہ تو یہ شوق اس دنیا نیا زندگی تو جا رہے ہوں کہ جس اللہ سے ایمان جس اللہ سے یقین جس اللہ نے واضح کیتے ہوئے نے ابھی ہوں اپنے اس رب کو جا رہے ہیں وہی ملاقات واسطے جا رہے ایک مہیب اپنے محبوب دی ملاقات واسطے چل رہا ہے شوق نل جانا ہے یا خوب نل جانا ہے نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب اللہ, احب اللہ, بندہ اپنے اللہ ملاقات پسند ہے او دا اللہ ملاقات کا انتظار کرتا ہے من احب, اللہ احب اللہ بندے کا دل اندر اگر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں اپنے رب نات میں اپنے رب گا کہ یہ رب یہ بیٹھا اللہ. وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن انہیں ایک وقت مقرر کیتا کیا مقرر ہے جی اندر کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا کسی طرح تبدیلی ممکن نہیں اللہ اس وقت کے انتظار اگر اپنے بندے نل ملاقات کا کرنے بیٹھا ہے کہ میرا بندہ آئے گا میں ملاقات کروں گا اللہ کرے کلہ کرے اللہ ہو نے کہو فرمایا جا اپنے اللہ نو نہیں ملنا چاہتا جیسے دل اگر اپنے رب ملاقات کا کبھی شوق نہیں پیدا ہویا کرے اللہ ہو اللہ اس بندے نو نہیں ملنا چاہتا اللہ اس بندے کی بلامات کا کوئی شوق نہیں قیاموں کے دن ایسے بے شمار بد نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے بارے اندر قرآن اندر فرمایا لا یوکن اللہ ولا یم سرو ارئی یو اللہ کو نمل کلام نہیں کرے گا لا یوکن موہم اللہ اللہ نمل کلام نہیں کرے گا ولان سورو الئی اللہ انہوں نے طرف دیکھے گا نہیں یہ مطلب غلط ہے کہ انہوں سے موج ہوگی جنہوں نے خدا نے کچھ نہیں کلام ہی نہیں کرنی ناراض ہی رہنا بلکہ یہ مراد یہ ہے کہ نرمی دی محبت دی پیار دی رحمت دی کلام دی ہوے گی جب بات ہوگی ڈان کی پڑائی جائے گی جب بات ہوئے گی ادھر زجروں تو کیتی جائے گی ادو چڑکیں ہی دیتی جی اور ایک مثال قرآن اندر موجود بھی ہے جہنم اندر چلتے ہوئے سڑتے ہوئے کہیں گے وا دے کو آ اے جہنم جہنمندے نگران اور دربار ابھی جل رہے ہیں سڑ رہے ہیں سارا برا حال ہے اللہ تک ساری اے فریاد پہنچا دے سانو دے, دے, دے جائی <دے> وسلم نے فرمایا یہ فریاد کردیا ایک ہزار سال جس ویسے گزر جائے گا ایک ہزار سال وہ تو بعد جواب کی آئے گا اللہ فرمان گے ہاں تے تسی میرے نام پرماڈ ہو دنیا تے میری حکم ادونی کرنے والے لوگ ہو میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہو اس اگ اندر ترتارے رہو چٹکارے رہو خبردار میرے گل کر کوشش نہ کرا جو کر اللہ اللہ کلام کرے گا نہیں راج ہم زور کی طرف نظر رحمت نکی دیکھے گا جن نے اپنا تعلق وہ صحیح طریقے قائم کر لیا لاخوی نہیں وہ باقی رہ گیا کوئی ڈر اور خوف نہیں ولا ہوں یا نانوں کوئی افسوس اور رزلو ملان نہیں کہ میں یہ دنیا کی زندگی چڑھ کے جا رہا اتنے بہت کچھ جمع کیا بنایا سر کمایا کہ یہ سارا کچھ ہوں ات ہی رہ جائے گا جس ویلے وہ چالان ہوتا ہے, دا دا ہے اس دنیا کو چڑھنے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا کیونکہ او دے دل اندر اے یقین اور ایمان ہے او دا باطن اور او دی روحانیت روشن ہو چکی ہے کہ وہ اپنے رب کو جڑے انعامات نے وہ نظر آنے شروع ہو جاندے نے اور انہوں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کے دے مقابلے اندر کوئی چیز نہیں صلی موازنہ آسمان بنا جو کچھ پیدا کیتا ہے ہر طرح کی بھی آخرت کے مقابلے اندر نیچار اس طرح ہے فرمایا جس طرح سمندر جو کوئی پرندہ اپنی چونج پانی دی بھر کے اٹھ جائے پانی وہ چونج اندر لے گیا ہے وہ ساری دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخر ساری دنیا کی زندگی جب تو بنی اور جب ختم ہوئی وہ چند کترے پانی دے جی پرندے نے اپنی چونج چ لے گی. ایک دوسری حدیث اندر اس طرح مثال دیتی فرمایا کوئی شخص کسی بہت بڑے میدان اندر اپنی انگورٹھی اتار کے رکھ دے رہے جنی جگہ انگورٹھی نے گھیر لیے وہ ساری دنیا کی زندگی ہے اور باقی میدان آفرت ہے جن کو یہ یقین ہوئے کہ یہ دنیا کی کوئی شہ ہی نہیں آفرت کے مقابلے اندر انہوں کدو افسوس ہوئے گا انہوں ہزنوں ملال ہوئے گا بھائی تسی پچھے ہٹے ہو یا نہیں یہاں نے گلات ہاں میں اب کر رہا تھا دو محرک رگبت ہے تشویق ہے شوق دلاوا روحانیت کے ذریعے انسان کا کاٹل اگر روشن کر دینا یہ دل میں اچھا نکل اور پالش کر دینا کہ یہ نہ ڈر اور خوف باقی رہے تاکہ کسی چیز کا حسنو ملاپ یہ اندر باقی رہے اور دوسرا تو قانون کا ڈر اور خوف ہے کہ قانون لاگو ہو جائے اللہ نے یہ دونوں ہی محرک دے کے پیجے اور دعوت ہی واسطے تیار حاصل کرنے کی کوشش کرو اپنے عذاب کا ذکر کر کے اپنے نا پرمانوں دہرایا ہے کہ یاد رکھو اگر تیار چیزوں قبول نہ کیتا اس نظام وہ اپنے آپ سے جاری نہ ایک وقت یقین ایسا والا ہے کہ باقاعدہ چلایا انسا اللہ عزیز عبادات کے نظام جو ایک بہت بڑا نظام سارے ہاں پہنچنے والا ہے جہاں نام رمضان ہے ان شاء اللہ آئندہ جمع رمضان کا جمع ہوگا اللہ تعالی صحت دے تندرستی دے زندگی رکھے آئندہ جمع رمضان کا جمع ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد تو پہلے صحابہ رمضان کی خوشخبری سنا دے رمضان اللہ کا مہمان ہے یہ دی آمر کی دی خوشی اندر جنت نو مہینے سجایا جاندہ ہے جنت نو جس طرح کارکی سے مہمان نے آنا سفائی وہ چیزاں تریقے طریقے رکھا جا رہا ہے اللہ جنت نو سجاؤ کا حکم دینا مہینے جنت نو سجایا جان ہے کہ مہمان میرا آنا ہے رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویل رمضان آ ادھر چند چڑھ گئے جنت اندر ایک عجیب و غریب قسم کی ٹھنڈی ٹھنڈی متر اور خوشبودار آواز چلنی شروع ہو جاتی ہے وہ ایک علامت ہے کہ اللہ کا مہمان دنیا تے پہنچ کے اللہ کا مہمان رمضان آ گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ ہوتا عنہ ایک خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرما دے جہاں آپ نے رمضان تو پہلے ارشاد فرمایا شادان اندر جس مہینے کا اس آخی مہینے اندر آپ نے رمضان تو چند دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا اور خود اندر ایک خوشخبری دیتی فرمایا اے اللہ کے دی اولاد علیہ السلام مبارک بڑا ہی مہینہ شروع ہوا ہے ان قریب ایک بڑی ہی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے مبارک مہینہ آ رہا کس واسطے پہ پہلے یہ ارشا پروار تاکہ لوگ اس مہینے کی آمد کا انتظار کرکتوں کرن او حاصل کرنے کی نیت ہونے کو ہی رکھ ل جدوں تو نیت رکھ لی جائے جی اور ملنا شروع ہو گیا گن شاہر عظیم فرمایت عظیم شام مہینہ آ رہا جائے شاہر مبارکن برکتہ والا مبارک مہینہ آ رہا جائے جہدے جی اندر اللہ ہے دریا کہہا دین اپ رکھ دور پر دکھتا شاہر سبر فرمایا کہ ایک سبر کا مہینہ اگلا بیچ رہے شاہرول فرمایا کہ ایک دوسرے کی خیر خر گئی اور ہمدردی کا مہینہ آ گیا عبادات کا وہ نظام ہے کہ اگر کوئی شخص کما ہکا ہو مہینے کی عزت اور یہ احترام کر لو اللہ کی جیتی ہوئی توفیق یہ موجود ہے من سام رم گان ای مان وقت لہو مات ادم من سمبے من آم رم گان اخاب لہو مات قدم اور وسلم فرمایا جڑا شخص اللہ سے ایمان اور یقین رکھ دیا ہوئے ہیں اللہ دے بات انہوں سچا سمجھ ہوئے ہیں اور اللہ کو روح اور سواب حاصل کرن بھی نیت رکھ دیا ہوئے ہیں رمضان یا راتہ مقیام کر لگے اور رمضان دے دن دے روزے رکھ لگے وہ پھر لہو ما تقدم من زمدہی خودی پہلی ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں اگر کیوں نہ گزری ہوگی اگر رمضان ایک طرح گزار لیا انہیں تو سارے پیسے گنا ماپو وہ تیرا لگو ماں کا تک سم جننے گنا بھی گڑو ہوئے چھوٹے بڑے دانشتا نہ دانشتا وہ تیرا لگو ماں کا تک تمام سمے ماں ہے یعنی جن میں بھی جس قسم پہ بھی جگہ بھی, بھی, بھی, بھی ہوئے اللہ سارے معاف کرتے کو رمضان دا مہینہ انشاءاللہ شاء قریب پہنچ رہا ہے اگر ذہنی طور سے ہن تیاری شروع کر دئیے اللہ بھی توفیق وہ متابق ہی دے گا انشاءاللہ بعض لوگ بچارے بڑے پریشان ہو رہے نے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ایک مہینہ کی بنے گا مصیبت پی رہے گی ایسے دن بھی ہیں زبان کو بھی ایسا بات کر دیں عملی طور سے جو کچھ کرتے ہیں سو کرتے ہیں زبان نہ بھی ایسا باتیں کر ہیں کہ ایک مہینہ اور مصیبت پی جائے گی نو زبان رمضان در اللہ نے مسلمان دی زندگی اندر ایک ریفرشر کورس رکھا ہے تربیت رکھی ہے پورا مہینہ تاکہ باقی گیارہ مہینے وہ اس تربیت کے مطابق زندگی بطر ہو بسر ہوزاں چھڑا نے کچھ اچھیاں آدت نمیاں پا نے رمضان اندر. کہ جڑیاں آدت اللہ نو پسند نہیں وہ چھڑا دیتی ہیں جان دیتی دی جان کے یہ چیزاں اللہ نو پسند ہیں انہوں اختیار کر لیا جائے دین اسی بات دا نام ہے پیغمبر دے اون کا مقصد ہی اے ہے اسی نئی امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر دا نام دتا دا ہے کہ اللہ جاتا پسند عام کر دی وہ لوگوں دس دیتی ہیں جان لوگوں کو ادھر بلا لیا جائے جیڑی چیزاں اللہ نو نہ ہوگا چڈن کا حکم دیا جائے چھڑا دیا جائے رمضان اسی قسم دی ایک تربیت کا نام ہے اور رمضان رکھتے رماضان جہاں ماہ نے پٹھی سونا صاف کرنے واسطے لوہے صاف کرنے کئی قسم دیاں دیا دھاتا نظ کر اگ جلائی جانے پٹھی اندر رمضان دے دعنے نے پٹھی یہ اگ اللہ ایسی جلا دیا ہے کہ جڑی بندے دے گناہ کھا جاندی گنا سار دکل ساری محل کچہل اتر جاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دی آمد تو پہلے اے اے تیاری فرما پر لیند پروگرام مرتب کر لے کیسمت رکھیں سبر یہ سکھایا جانسان دے بس اندر نہیں کہ طلوع فجر فضر تو لے کے گرو بھی آپ تک کچھ کھدے پیتے بغیر گزارا کر لے اللہ خبر دینا وہ توقمت نشان کبھی لاؤن ہوتی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کن بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ تقوا سکھا د کوئی طاقت ایسی یہ پیچھے نہیں لگی ہوتی کہ جہی یہ کھان پی تو روک دے رہے. کیا کدی کسی روزے دار نے یہ سوچا بھی سخت تو سخت پیاس لگی ہوگی ہوئے جی روزے جس ویل بجو کری, دیتے کری دیتے دے کلی کری نہیں منہ نو پانی لگ جاتے. یعنی یہ احساس ہے کہ پانی اللہ نے حرام کر دینا تلو اس فضر تو گرو کے آستاف تک ریاست نیت یہ نہ ہو پانی پی لگا میرے حلق تو کوئی قطرہ اگے نکل جائے نیتیں نہیں ہونی چاہیے کلی کرو کلی کرنا بھی سوال ہی نہیں بلکہ یہ چلی میرا روزہ خراب طاقت ہے ذہن بنا دیں اللہ کی طاقت اللہ کا ڈرا کار اسی واسطے روزے بارے ادر اللہ نے فرمایا روزہ میرے بندے نے صرف میری خاطر رکھا سی یہ راج اور سواب یہ باقی عجر اور سواب واسطے پر پرشتیاں حکم ملے گا کہ میرے بندے نو نماز دا ایسا اثر دے زکاط کاج دا اے دے, دیو نا اے دے دیو جس ویل روزے دی باری آ گی اللہ پرشتیاں فرماؤں گے ہوں تصویر ایک پاس ہو جو یہ میرا پر بندے کا معاملہ ہے سوی واہن آجی بھئی میں اپنے بندے نو خود دلہ والے وہ مہینہ آ رہا ہے وہ عبادت کا اخبارات اندر رسائل اندر اندر سانو ایک نیت روزے کی جا کوئی ثبوت اور جی کوئی دلیل نہیں بابے سو میں رجن نوئی تو منشاہ رے یہ الفاظ درج ہوں نے لکھے ہوئے کہ یہ روزے کی نیت ہے نیت نہیں تحادی نے نیت بیان نہیں کی تھی. امام اور محدث نے یہ الفاظ بیان نہیں کیتے کہ اے نیت حیروز ہے روزے کی پتا نہیں کتو آ نیت کا تعلق ہے تل نل رات متریاں جس ویل پڑھا گے انشاءاللہ انتظام عمل بنتا ہے جڑی ثابت ہو محمد محمد اللہ جڑی ثابت نہیں نا قیامت کے دن آپ اللہ نے گواہ بنا کے کھڑا کر دقو اور رسول اللہ پروانے کہ تو اڈے پہ میرا پیغمبر بنے گا تو اڈے عمل سامنے میں اپنے پیغمبر کو پوچھا تھا کہ یہ سنت دے مطابق ہے نہیں یا نہیں جدے بارے ادھر فرما دیتا کہ اے میری سنت دے مطابق نے میرے طریقے دے مطابق نے تے سواب ملتا چلا جائے گی جہدے بارے ادھر فرما دیتا یہ میرے طریقے دے خلاف نے تے سزا ملے رات جو کچھ کیتا جائے ترالیوں تو لے کے وہ نیت ہاں روزے کی افطاری کی دعا سکھائی محمد اللہ علیہ وسلم. اس دعا اندر بھی بڑی ملاوٹ کر دیتی اگر آدت پی گئی ہے ملاوٹ دعا اندر ملاوٹ کر دی دو ادیس اندر, اندر موجود نے ایک تو ہے پرمایا یہ پڑھیا کرو اللہ اللہ کا سم تو کافت اے اللہ میں خاطر تینوں راضی کرنے لی روزہ رکھا سی تیرے دے جو کچھ تو میری آتا ہے میں کاسن و لے کا آمن تو یہ ملا دتا کا ارقا تل تو شامل کر دے دی پھر ابھی جہ الا کا اختر تو تین اندر ملاوٹ موجود ہیں اللہ امنی لا کا سن تو ویکا آگم علی کا تو یہ ساری ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے اللہ کا سن تو ولاقے کا اب یہ روزہ کھولن لگی ہوں جس ویلے کچھ کھا پی لو ادو پرمایاں پڑیا کرو زہ اللہ نے جڑی چیزاں حرام کی سن وہ میرے لیے ہوں حلال کر دیا بخ اور پیاس او دور ہو گئی وب تل تل ارو کو میرا انتڑیاں خشک ہو گئی سن وہ تر ہو گئیاں اللہ سے میرے روزے دا عجر اللہ جمع ہو گیا دعوا یاد کرنی چاہیے شام نفتاری کے کا اب تر تو یہ روزہ کھول لگیاں پڑھنی کچھ کے کو و پڑیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سان بھی توفیق دے کہ اب اپنے دین دیاں اے یہ باد جسے طریقے ادا کریے جڑا طریقہ صلی اللہ نیکی بن اور اللہ مرتب ہو جائے ایک دو مسائل دوستان نے ایک کی عقیقے کے بارے اندر گزشتہ جمعہ عقیقے کا مسئلہ بیان ہویا سی ایک غلط پہنی ہے دور کرنے کی کوشش گئی پوچھا یہ کہ کیا بیٹے دا کا عقیقہ اگر ستوے دن کر دیا جائے تو ایک بکرا کرنا پہنتا ہے اور اس بعد کیا جائے تو جرمانے کے طور پہ دو بکرے کرنے بات یہ نہیں بات بیٹے اور بیٹی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے ذراس اندر حصے رکھے نے بیٹے کے دو حصے بیٹی کا ایک حصہ اس طرح عقیقے اندر بیٹے دے دو جانور دبا کیتے جان اور بیٹی واستے ایک جانور دبا جان. اگر توفیق ہے کہ تو سنت کے دن عقیقہ کرنا جی توفیق نہیں کہ پھر اللہ جدو تو ادو کر دیا جائے باوجود توفیق دے ستویں دن تو بعد عقیقہ کرنا وہ سنت کے خلاف ہے گوشت جدو مرضی کر کے کھا لو وہ عقیقہ نہیں ہونے اگر توفیق ہے تو پھر نہیں کی توفیق ہے کہ ستمے دن عقیقہ سنت ہے توفیق نہیں تو جدو بلا توفیق دے بیٹے کی طرف دو بیٹی کی طرف ایک جانور دبا کر کے عقیقہ کیا جاتا ہے دوسری بات کسی دوست نے یہ ہے کہ کیا ہومیوپیتھک دعا استعمال کی جا سکتی ہیں جبکہ ان نہ کچھ مقدار الکوہل بھی ہوتی ہے اصل بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمایا ہے کلو مسکے رنگ و مفت حرام فرمایا ہر وہ چیز جشا آ جائے یا جڑی دماغ اندر پتور پیدا کر دے وہ حرام ہے وہ تھوڑی ہوگی یا زیادہ ہوگئے وہ حرام کچھ ایسی ہے کچھ ایسا چیزاں نے جہاں وہ اثر جڑا ہے وہ ختم کر دیتا جاتا ہے اے اندر خاص طور سے ہومیوپیتک رکھنے استعمال ہوتی ہے ورنہ اے دی اندر نشے کا امسر موجود نہیں ایک بات سامنے آئی ہے تحقیق تو بعد دوسری اے کہ اگر وہ شوگر پل گولیاں جہیا نے جنہ اندر وہ قطرے پائے جانے ہیں انہوں کچھ دیر رکھ دیتا جائے تے اے الکوہل پچھوں اٹھ جاتی ہے دی حفاظت دا انتظام ہو جا رہا ہے یا جڑا اثر دوائی دا ہے دے اندر محفوظ ہو جا رہا ہے الکوہل بدلا کے خود اٹھ جاتی ہے اگر ایسی کوئی صورت بن جائے تے آدمی نیت اے نہ ہوئے کہ میں کوئی حرام چیز استعمال کر لگا اگر وہ دے اندر اثر موجود نہیں یا وہ ختم ہو جاتی مڑ جاتی کوئی مذائقہ نہیں کوئی اندر نقصان نہیں ساری بات نیت سے ہے اللہ تعالی نیتوں نوک کرتے وعدے کے مطابق میرے سامنے بزرگ ایک بیٹھے نے گجروں والے کو تشریف لے لیا